الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا يَمْلِكُونَ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَإِنِّي لَأَعْلَمَنَّ اللہ پاک نہیں سر کر دادا چپاگے دلائل پیش کی اور چکم خنق داگے خلافی داگے دے تفصیل کی شامل کرے دا اللہ سلوڑی جی اور نور یو صفت دا جب سی یو اللہ دے مخلوقات پہ اسپا پوئے گی اور بھی نہیں مخلوقات میں اللہ گی اور مخلوق کی سوکھ شریقی ہے اللہ سرا پہ خرا پورے پارس نہ مخلوق کے دا بیں مخلوقات پا گی پا پا لیکن جدستی ادا گنبا شر میں پوائگی خبر فون یا خبرشی نہ مدد رام والا <سؤال> بندر بھی بھی بھی قرآن بیان کے دا قرآن دا دا غی حالت کر بیان کرا دار قول بیان کی کرا داری حالت بیان کی جو کرا کر بیان واپلی بیانو کا. زمادہ کی اصل دے اور جو بارت ہوئی دا مخلوق عبادت کوئی. دا مطلب دا دا دا جز مخلوق کامل عبادت دا دیو او گوری نہ سر دار گورین دا سان گمتے گورے دا دا ناس دے یار دف لو دے با باد مین مین دا داس پا بندے لکہ سرے دولت سرے مینہ کئی اولاد سرے مینہ کئی خضی سرے مینہ کئی نو دیتا ہوئی مینہ دا اسپابو ایو مینہ دا خواہی توب دا جنہی دلے قتل دے نرے اوکاری در تانا اوکاری دا سے مینے جراغی حکم مکہ مینے دا چاہ حکم پرے دے لکہ پاک رب العزت مینی دلے قتل نرے لیکن مین داو آئیو کچھر زمانہ درہ پر حکم ہوشی چھے پلال نب ملک نہ اور ظاہر فائدہ اور مقابلہ کیا سب مینا دفرائی تو دا او حو مقابلہ کیا سوبادت مینا دست دے گفت یو گفتن دی راسپا بدلے لکا ایسری توائی کلم راکا یه راکا و یه راکا ندار یا غفتل دا مخلوق من جایز دی لکا دا اسپاغ انان نکارده یو ظایری شبک نیسته فتر چه غواره لکا مشرکان چه دیراتونو نغواری ظایری دا بابا ناس نرا رسی ظایری ویلی نا اوی دیمان را کولشی ندار یا دا دخلای توب دی دا دره وارا چه اوزائی که رکھ رہا تو مینا رکھ رہا ہے تو عبادت اور عبادت قرآن کے امبیا نے عبادت یا جز بمخلوق لہ نوئی کمی نہ کوئی جذبہ بنا چار کو تھا یہ گفتل نہ مخلوقات نہ کوئی شيء لاصواب دل عندي کلمہ کا کہ اگر را کا یہ را کا لیکن اسباب اور بنا یعنی کوئی نہ تصنغاری مال زیادہ کا مانا تو نہ ترا کا نہ دان یہ گفتن دل اللہ نے نشے تو تو کیڑا ہے تکہ بندے دے دوائی عبادت لپیغمبر صلی اللہ علیہ السلام دوائی قل انی نحیتو انا بدا اللہ دین وایا پیغمبرات منی شو اندر چی عبادتو کم دار جسانو اللہ دین اقل مند دو پارا دین یعنی سمنا عقید یارو کم لگا سنگ چی تاست یاری یعنی کوئی چی مونمان اگر کرتا رولی شی امویلہ فائدارا کولی شی مویلہ روسانگا کولی شی زمان زمنہ شین کہ جوز دے عبادت نہ نے کان بندیاں نو کم تتر جرا مت تی اے رب اے دانا زمنہ شین زدا غیر نہ کوارم دا زمان زمنہ شین دایرے یلا نہ چون ہا زمنہ شین غیر من ذاتنکم سنک فلا یفرقون یعنی زے دے عبادت جوز جو زمنہ کرے نظر پیغمبر بیان اس لیے الذین تدعون من دون الله اللہ عبادت نہ مخلوقات کے نقصان رسول <سؤال> تو کمیر ڈالو خاص شب نبیان دا تغنبر ناخلی چی زمان لاسک <سلام> احتیاط نشدی دیتا نوائیو شرک دا واقت دار اے انده دار دا نقصان یا واللخ دے او مخلوق دا چالا برخن دول کرو مخلوق دا اسپاپ دلان دے نفع نقصان اصول چی خود دا صور زاد چی زائری اسپاپ نشد و اٹکارا اور کوئی دا نقصان دے دا اگر پر انبر توئی وعنده مفاتح الغیب لا عالمون اور اللہ کا کنجانہ دے غیب دی نپریگی پدے غیب باندے ملائے واللہ غیب آگیتا ہوئی چیزا سرگو نہ پناہی دے علم نا باہری زمانہ چکم باہر دی اپٹ دی پاگی واللہ پوہ دے غیب پیت باہر دے بندیانو بندیانو نا چکم پٹ دی باہر دی پاگی واللہ پوہ دے اور دلتے کے کلامے اور دے یقین راوڑے دے مفاتی جمع دے مفتاح کنج مطلب اللہ, اللہ کی دی اس کے حسنے آئی چی کی پارسا پھر میں پوئے گی نہ مات کو علم غیب ذانت ہے کلاو کو علم غیب دیوہ جہاں قرآن کے دا ہے علم غیب دا اللہ کلپا ذات کی بنگ جرے رہے اکنیان نے ذانتا خسارتے لی دی ندا کنیان جی چانے نور کے جتب غیب ہوئے گئے امبیار مسلم تا وحبیر علی گلا او خفر دا غیب بہور کر تلکا من انبائر غیب سنہین آئی لیک اخبار دا غیب ستا تا خیم علم غیب نگل کون دا یا علیہ خطبا کی, او کی جگہ کا یا ساریا تو الجبان مطلب رضی اللہ تعالیٰ خبر کرا ساریا چرتا دے اگر چرتا دے لیکن یعنی مطلب یہ حضرت انا تھا مریم اے تم دا دا رزق راضی قالت ہو اللہ راضی ان قرآن بیان اخلی جہاں پرستانی چوگر حالت, بیان اخلی جو حالت دا اور آگئی بیان اخلی جو مخلوق کو نیرا مدد ہوئی تا آواز کوئی چلا مدد چھے نو آگئی حلی را مدد کوئی اور کلا دا آگئی عاجزی بیانی دا حضرت مریم دا مور عاجزی بیانی درہ میں تپا رکھے انکا انتا سمیع اللہ تاوری تا دن کے اللہ دا اللہ دپوئے پاہر چھے وہ بڑا اللہ تپا سپوئے دا لوئی تیزا مریم وائی ان اللہ یرد کمی شاہو درہی تاب اللہ حکور ذکر, آل ذکر ان اللہ قبل اللہ دعا قبل ان کے دم کہ مریم تو ایتانا بذیر پیدایشی اگر اور تایی دماغ حون نشتے نفر اشتے ہوئی اللہ یفعل ما یشاء اللہ کئی کسی خوزائی دا دا اللہ قرآن کے دا ذات دا دا مرض دا دو رساق مرض دا شرکر چیز دیر فرزا جہنم او بخن اینوہ ان اللہ لا یغفر اینجا کبی و یغفر او ما دون ذالک لمن یشاء اللہ چل بخی لیکن شرک نہ بکی قرآن کے دان سرا واد شرک کر کہ مشرک داکی دو ساتی کہ بغیر دا اللہ نے بلسل کو علی داکی داکی دو ساتی شرک کئی جو آئی پوہ دے کے طاقت جتے تا کرو اور کولشی فائدہ اور کولشی نو قرآن کے ندے بیان ننبیان نو ذکر کئی او نبی علیہ السلام ناول بیان کئی قل اللہ انہین دی ماتا نبی واک زمال کے اتیارو ہے زمال تاسو کار بختم شو زمالات کی کیا فرشتوں بہتر دنیا مخلوق کے بہتر رہے آئی زمالات کے اختیارے گی لیکن بغیر بندر بندن گی دی دی نقصان نقصان لیکن لیکن او پیدا کی اور یا انجیکشن ہو اگر بچ گئی بچ گئی فارغ اور قرآن کے اللہ سے امرکے قلنا یا نا رکونی بردن و علی ابراہیم من دورتا ہوئے شریخت سلام آتیا فبرائیم علیہ السلام نوی اکشک نصوی غطب پی خواہ چولے کخواہ پیچھولے نا حکم ہی کرو اگر دا سزاستے جی بغیر اسفابو کار کرنے داران دو بو خوی دے دو حضرت یلیس علیہ السلام دے دریاب بیستہ تلے رے اور دا مئی پخیر جی پھروتے اور کلت یاگر فریاد لا اللہ اللہ دولت من دولت درکئی لیکن دولت کا حاجت کی بدیو لگی کالا بدر کی لفظرا اور تابا نمن زربدی بدیو لگی لا حاجان جاول دا اکی دو ساتی جو زمان مطلب دو سا خشتے کہ داغت کار اگر سا غنین انہو گواری تے او بیاتی الاغواری کہ اگر بخیل نہیں کہ اگر سا رستا شیع ہوئی لیکن بخیل لے ناغا بیات آلا نگر کئی او خلت ناغواری کہ اگر شیع مر سر بخیل انہی جو سر اعظان محتاج انہی کہ تو داغا ناغواری او ارطای زمان جتر سر نیشتے او محتاج کام کے دادے لا الہ الا انتا نشتہ حاجت سرکولو اللہ بیستانا نیو دخوائے سبحانک پاک اللہ سبحان اللہ امم ایسیفون پاک اللہ داگشنا چمشکان کمسی قدسہ کھئی تخارق رازے کے خدا دنے دو جی دیلے دمتا قطر کرے نا دینا پاکی تا انی من الظالمین ایم جو دا اہل کونہ کی جی محتاج انت تا ظلم فمانہ رتنی قران کی صورت کا کے راضی داغہ باغ عرب بیان جی کی کل سل جنتے نے آت کولا در باغوں میں اور کلے ولم تظلم من شیا انتمو دی باغوں میں ہو نہ جسے نزوں نہ کرے کل کے اسرے پر دلیل پئی نہیں شا غلط معنی قران کی یہ اور الفاظ پکانا مانورھا رہے اگر قد وقار کر لگا زللہ دیر زائے کے پمانادر کے دورا غلے انت ذللہ اهداما سفتاش قبل ارشدینا ااتینا الرسول فقاء مادا کار ازتان نوستا مادر لیکن قرآن سرا مشابت لدی مراد نظر کا ظلم مانا کم ہے کہ کل اے او سر ازد انبیاء دشمنی ناغاوی بول اندوس علیہ السلام زانتا ظالم بہلی دی شاہد العزیز تفایس راہ کے او قاضی صنعاللہ پانی پتی اثار من وسلول کے بے دعاو کی نکلی دی چیزی شیعو یا فرقرہ یعفوریہ او داغی دعا کی در کے انبیاء نے گناہ شوئے دی او حضرت علیہ نے گناہ دی شوئے او او پیش کی, کی, کی سلمان کا مت کیے گیے حضرت بلا دیش و امیدوار کے اور تب پیش کے او خبر میرے لیکن مولانا کر رہے منگوائی سبا کہ بھائی ان شاء اللہ چتر گیا دنیا کی شاید کڑپ نو ظلم مانا حضرت علیہ السلام اللہ بچے قرآن داری ذکر پیش کرو تو دریاب کی ڈوبے گی نو اللہ فریا کا فریاد رکھا سامع حضرات اس اللہ کا فریاد سے سن دیا کہ اللہ فرمائی وان نج انغرقهم فلا صريق لهم اجدما خشیہ ندب گندے دریا کے فلا صریق لهم ان مدارک معنی کے نام کی سلامی ندے قرآن اللہ جی جی الام لیکن پارس دار اللہ دے دی دار دی دار اور بیانس لیسول مددی رام دس مدد دیتا ہوئی شرط درامہ دکولو شرط دعا دعا یود اللہ کر رہے اور قرآن کے پگر ذہنے کے دیانتے ہیں یود السورت رات جانتا سمجھ پارکے وہ جانتا سمجھ پارکے لہو دعوت الحق خاص اللہ چگہ دلائقا چگہ دلائقا جاگتا چگہ در مدد سے والذین ایدعونا من دونی آہ بندیان آہ خلق جرہ مدد تیبید اللہ نا لائے تجیبون لہم بشریع اگر نیکان بندیان چہتا سر کو ننی پرچ اموجود آم نیدی لازت جیبون لہن بیشای نشی قبلولے بیرا ملکون کو لگا اسکار اللہ کبازی فیلن ما انا مثال دے آواز کرونکی چرا مدد شاید مگر پشاند سری چہ پخار پخار دیولار اوگو تا یو بوراشا کتا تو ٹور اڈاس دائیں گے کہ ٹو مرچگئے چرا مدد چرا مدد شا وما دعا الکافرین اللہ فی ظلان انا دائی چگہ کافر نیک بندتا مذہب گم رائے کے دائی جی چگہ والد ہے الکافر ہوئے چدا الکافر دے چے بغیر دا لان اپل چاہتا ہے چر چرا مدد شا یو خدا اسپابو دا لان خدا بندیانو لے طاقت کرے دے چدا رکو رہی نی ایو دا اسپابو نباہر نب چے جی چگہ ورد ہے رمدد وما ضلوا الكافرين الا في زلال ان ذا جاء دي الكافر ذي غكافر بيدالنا بل جاء تا الا في زلال مگر گمراہ کے دارج ہے سورۃ فاطر دیکھو مصیح بالکی ان پر روح ناس مو دو اپم تو اوی درے نو کرے اپرود کامت انتار بک نے سپاہ کے دیا اور قیامت کون بند تار شرکنا تمہارا تنہارا مرکا پپاہ के ان الذين كفروا من دون الله اياتنا اغا تان تشمس في دلنا اغي تاسن جوامع الكوره واذا حشر الناس كانوا له ماجان اكلت قامت كي وہ تھکے گی مخلوقات نشبا نیکان بندیاں بغیر ڈالان بلسم شرام کیسم شرخ عبادت آنے میں اوقرے یعنی خدا سر یا کوئی یا میرا کھول ددے یا وہ ددے لیکن جانا غورم نراکلی جا صلو تسمہ شر کو او پدیس شرک کے جا دے صلو روارہ تفشیل کلی او بان کنین صلو دل اللہ اکبر وائی دا غیم آنام صلو اللہ اکبر خداہ دے لوہے دے لنا فارس اپواتے بلکت جی اب دے جنزل اللہ اکبر دے لوہے دوات دا رہا اللہ اکتیار دے او دے بل چاہے اکتیار دنہ پر نقصانی شدہ اصوابنا اور رمزن اللہ اکبر کی رات آواز ہو چکی امداد کے ہندوستان کی چوی نئے پاکستان کے فراری کی حاضر سر کیا کے اللہ اللہ اکبر اور سر و اللہ اکبر ڈیڑھ دوبارت عبادت صاف ہے حاج تو محمد رسول اللہ محمد اللہ <سؤال> لا خبر حا حا سے قیامت کے مطلب بلد بلد بلد کا. اجت اجت دنیا کے کرو نو مت کے چارچی دنیا کے لیے توحید چگا والے تو مخلوقات ہی نہیں چکے لاتے را کرے ہوں کہ مخلوقات دا شہر ہوئی اور جہنم کی حالتا ہی میں پودھے چکے حالتا ہی دا شہر ہوئی فی جہنمہ کل کفال نمید منہ لیل خیر اللہ دی جعلم اللہ علانہ خار اگر دوی ارتا ہو گئی جہنمتا اگر بیمان کہ منہ دا شہر اگر اللہ صلی اللہ حاجت رو آگر دولے ہو اگر لیدہ بھی منہ جہنمتا جنا دنیا کے منہ مون پورے بیٹھوں کے مذہب پورے گوئے فمن اللہ علینا اوہ خوائق مصرر رحسان کرے کہ جی مون کے دعچقہ خیل ہوا کہ جی دنیا کے دعچقہ ہوئے لا الہ الا اللہ مون کے دعچقہ ہوا لیوا نوہ خوائق مصرر رحسان کرے انہوں والغرر رحیم انہا کنہا قبل ندوہ مون دنیا کے دعچقہ والا اللہ کا ندوہ کہ جی کارا مخلوق پر بلو قرآن عدت کہنا كنا من قبل ندوه منت نیا کے اللہ بر رحمت کو کیا اللہ رحمت سے ان وہ البر رحم و احسان کاوند نے ربانا سورہ الارض تو تمرا اس کی کل یہ کلام اخلوذ دے چھنا نا واقف ہو اللہ بلکہ قرآن ویلی دادو بارہ کی ذکر ہے اللہ جو قرآن فرشتے دارش اللہ کتاب تھا قرآن تھا اور ازواج ہیں اورنے کی بیوی کہتا ہوں کہ قرآن دکھا حضور ہیں اور اولاد کہتا ہے بابا قرآن دکھا سلور ڈلوا داسی دا؟ دا کی طرح دے سیدھی کتاب کے سنے کے ناصر رادھا بارے کے قرآن ذکر کریں فرشتے نہ شلو دعا والی اللہ عمل کرے خوی حادی صدیری ادو الاللہ انا ومن اتبانی الہو دا پیغمبرہ زمان دا غلار دا جو قرآن خیم ز ومن اتبانی اصول کی محبسی نغم قرآن خی حدیث کی راضی خیرکم من تعلمن قرآن وعلمہ بہتر ساسو آن اصول دے چو قرآن خیم یا قرآن دا چاہی اور بغیر دے دورنا آن خود جالو فضل خاشاکتی اگر دا تیغمبر اور داز کی کتاب نے۔ انداز یہ داز کی کتاب۔ کہ کلو عالم غریب نہ عالم شاہد پڑھتا۔ نہ پشت لکھوئے برکات اور خیر ور کو یہ اس عبادت ہے جوزر کو عمرت۔ لیکن کم سینے کی قران کی نہ غلبہ صرف نہیں دستور کی۔ یہ توے فغم زمانہ کے اغلی در اثر جینے پھزا کرے گا انہوں نے آج جینے رکھنے کا۔ نکیدات پر لگی دل ہی نہ بس رو پڑی۔ چلاب چالی خود دا دکھر جس دا دے آیات سمت اور قرآن ای دا دا دا دا قرآن پی ان شاء اللہ دا و اور دا توحید خرف دے دنیا اور دوارا کوشش دی جدجات مشغوری یو قسم خرد دے جداغ من لا پوشے کامیاب سیلائی کی پیسی دنوں رخل کو تفاظت نہ رکھی نہ یہ زمیندار زمینداری گئی ن جاغت زمینداری کامیاب سی ناوت جولائی کی سیر پیوسی دا یہ خیر کونگیلات وسلام اثر او دا اللہ دن بے بیان کر نو چیچا باو مانا نو دا غی جو رائے کے خیر پے ہوتا دنیا بے مخیستا شو آخر دن مخیستا شک او دا غی جو رائے کے خیر کینو اللہ بہول کی پا خر کینو دنیا کینو ہوتا نو دا یہ صحیح فرق تے دا حق پرس از دنیا پرس دا اغرد فرق تے یہ سرے کوشش کری بیان کری نو اگر تا پکار دی او ریدن کو تا دی کہ اول دا خیر کی چیدے چرا بیان کئی زمان کئی لگر ادھر پیارنے یا لیڈر راشی آغا تقریب نہ کئی جنسے کئی آغدا آئی چیزا قابل اللہ علاقین مان انبل کئی اوڑ را کئی منظر بیان طرح فائدہ دت اگر دی کسل کو ترچی خرق ورٹ والکی او بیت اپوسنی فائدہ رچی نجیب انبل کئی لیڈر کئی ایو درہم قسم خلط دے علماء حق پرست جا گئی بیان کئی ووٹ نہ گاری دنیا نواری چند نواری نہ زان کرے نسر پارے کرے اجر دا اللہ کا خرے لیکن اور دن کو سی جسو کیوں مری نہ اللہ حضائی شی اور حجیش جی کے نبی صلی اللہ رسال دشکرے جزمان داس دے نہ تاخی خرو ڈے پہ مردائیسی فکر ہونا منی ڈوڑائی بہ معلوم گئی اللہ جر دو داعات تر گوھم چرا ہے کہ خدا کتابا منئے اور داعات تر گوھم چرا ہے کہ اللہ کو مجھت مقام کرے رہے خیسسہ دی اور پکر خیسسہ بھرارکو ندی اور ہمیشہ بہترین لگن دے نو چاہ جو دماغ خبروں منالا دا بدن لشی اور مالک بتا جو نمالا نو مالک بھم گوسو شی اللہ اور محروم انشی تر خیسسہ بھرارکت کے اگنے انہوں نے حق پرست تاثرم پکار دائی کہ ہمیں شد تک یونو جلسی کی گی کہ تاثرم اول تاثر ہو چکی چرا بیالون کے زمون خیر لٹے گا رضان سائدہ لگائی اور پڑھے تاثرم پڑھے زمان دمرگرو اور زمان پڑھے ملکے زیر کرو راجمو ارمیو اور من بیان کب ندا تاثرم صاحب کی ترے دے بیان سائدہ زمون لگا ستاثرم لیکن شیطان دے انسان ہنیشہ چوشن اور شیطان انسان ہنیشہ تو کئی غلط راہ رہ رہی۔ نو رہ. شیطان کار داے کہ کدی او دنیا دار یوڑی دور یو دنیا پرست تاں کی نو شیطان رہی کہ گل دتی۔ ان کلا جو ہر طرح طرح تن تذید نو شیطان پای جدا جی. جی. کو کہ او سوچے تھی۔ اور تاں شیطان مغل من۔ اگے ما سوچے تھے۔ موسی علیہ السلام ذکر شیطان کا او قوم جن چلے بندی جی بابو نی جے پیش متعلق دادا اور مخالفی ردا پرابی خریدی حضرت عثمنان بلکی صلی علیہ السلام نهایت درو جن اور نهایت شراری تیرے یعنی دا امیشہ کئی دارنگی زمان مطالب کسوں داروی تیولیاء کرام نمالی من دا غیر خوطا بیداری اور من دا غیر پتنی کروانی البطاولی اولاد افرائی صفت نوائی شکم مخلوق صفت افرائی دا, آولا دا غیر اولا ویدانو تنکو اور فاغیر احمدونا وای و دعاونا تو دارنگی دیمان امانیفا رحمت اللہ رہے دا مذہب پابندیو حنکیل مذہبی ایسی یا زیارتو نا روانی نا ماد اللہ ہم دا کامید ہوگی ملوکی زیارت تطور سنت دی خود دو فائدودا یوں فائدہ نجون دی جہال تلاشی عبرت وقتی از دویم فائدہ ملی چاہل دعا ہو آئی دارنگی ملوکی ملی تا سوا پرسی دعا جو رداغ واری اللہ اگذا اجر رسے تان یو سرے سے رات کی وفات سے دے چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت پتہ ہی گئی پھر حضرت پتہشانی نے رانے سواد نہیں کی بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہی کی اپ محمدی ذات کی تاریخ پر ذکر ہے چنے لوڑ جو رانا کیوں ہجو اگر رانے اٹھا دے شوگر کو سرے پاس حضرت اپ کو اسرائیل دار کی میںcordova ہے فبط کا نام ہوتا ہے داج چواچ تا دار کی چواچ جب تم پتہ گا خیرات اچھی نکلی رسی داج محمدی کی چواچ ہے جب نبی علیہ السلام بتائی گئے نو انرا ایا جا وہ نو مخالفین زمین کا جنہوں نے جنہوں نے سے نبدا کرنے شروع کیا حالان کہ زمین کتاب عمل زمین بیان ندے گا اوراری گئی المان حدما قرآن کی مداخبرے قول قرآن و حدیث اور قران دریدانتیں وای تنازات کی شان فرتو الى الله واله الرسول فرد آیات کے علاوہ ہی اقوال الله و رسول قولوا انكم ومانے حکم داللہ حضرت نمبر و اول الامر امرا ان اعلان مشران علماء من ادعوا الو وای تنازات نہ واپس حدیث کے مشرقہ دا دا مو نمو آئیو دارشی طول شتے کبادار کیا شیح اخری نمی طولے نافلے کمار جاکھلے دکانگار تاروی صلی اللہ علیہ نمو آئیو ستا دا دین دادے سطول شتے و گنشتے دے اور دادے ناف شتے و گنشتے نمو آئیو دار سطول شتے دین دین طول قرآن اور دارگی دین ناف گرد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پلدیر ہو گو رہنے ستا دین دا گھسرا خدرے کی قرآن حدیث کے قرآن حدیث کے لئے کہ جرے سا دین و حدیث کی نو بیخ خبر افیصل شوا بیخو وہ دوائے قرآن حدیث کی اوکھا ہے دا مصلا نو اولا خبر کے جدے رد کردے ام لہم شرکا شرعو لہم من الدین مالو میں اللہ جدہ دے خلق اللہ سے رہ سدار جدہ دین بیانے ہی دے نہ خبر دے کر ہم اللہ کے سوائے نباز دا بریلدے فلانی ملائے دی اولے فلانی ملائے نبوئے گی دا نبوئے گی ونبوئے دا خدس اسمانی یواغا جی چیز دین پاکار کے نبوئے گی ندا خطورنا پوڑی دین پاکار کے پوڑ جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحبوں جاگل کم بیان کرے رہے نوغا سیدے نوالا پاکار دا دی چیمان فل عقیدہ کے عمل کے دین خبرہ اول مس سوکھ <تصفح> دے قرآنگی سر ڈوبے گیلقات فن کی لائے حضور و حفظوں ماں نسے کہی اللہ را ساترہ دا مخلوقات دا برا و قطا آغازات ان جزا نسے دکھے گا اور ارز ما تحکارہ دی دائنگی زا آغازات ان جزا ما ارادہ یوکار دوشی چی کونے نگا فولنشی وربکا یخلقوک ما یشا او و یخصار پیدا کئی آج دادہ داریت ماں سے مخلوق میں مخلوق کا دی آ گی کہ پوردہ کار کار اور کے لیکن ذات دخلائے دخلائے دروانورو کوشش اول شیطانوں کو اور مخلوقات تے دے بارے کے شبے واچھولے چھے جی دخلائے کم خلائی طورتے اور کم دخلائے کاردنے دی چھے جی مخلوق اول دے نوارو نو چھے جی دخل کم سی فتورہ دا اللہ دی اغیواج دا اللہ ندی اور شیطان پدے بارے کے گن شبے واچھولے یو شبے دعویٰ چھوڑا چھے جی بے شک اخلائے ذات تے خلقہ سنگ چھے دیوپاشاہ چار سوی سو گرتا ذمہ دار اور بن کے بےذمار پار پار بے کے پارا کو کے دفاع او خواست درد غم کے اگئی تزیر او دعوائی جدہی اللہ ذات رفنا خلاتون کی مقرر دی قرآن کے ددے بیان کئی یول اسمہ سپارا شورت یونس کے او ددے مسئلے رد کئی شپار اسم آیات کے وَلَا عَبُدُونَا بِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا اَضْرُومِ وَلَا اَضْرُومِ او بندگی کے سوات آتانا اجارا لَا اَضْرُومِ جدہی نظرن اتقل کئی انقائد رسائی اور جاتا خویات آجیدی کئی و یقولون ها اولائی شفاء انا انداللہ اور داوائی چی دا کسانم دا دا نمکرن دی خلاسونی کی شفاء یوزای کن رو جو رو تاوی شفی داوانا چی خراج سن خلاسی نا داوانی خلای دیل اختیابات کردی جو جواب قرآن دن جواب نکی یو جواب پی قرآن ملو اتنبیون اللہ بمالا یزمون فستانا واشو وہای پیغامر دی خلقوتا تاسو ادا تخری آشه چنین بروجود سیونتا تا ماجین دی نیشتری وجود دا سیزان دی دا سیز مخلوق نیشتے تیابر فائدو رسی یادانی مخلوقات واقعی تاسو دہا داشی دیان پوشت یاد سبنی نیشتے مانای داران دا سیز سوائی دا نیشتے اگرین جواب سبحانہ باقی اللہ دستری وارینا دا غفلاتا. جی بول رہے اور آمال نہیں کیا کرتا تاکہ مصالح اسلام مورثیا کا وردلو اودیا ازنگل کی نظر کرے اور سارے کار دسوانتے چلاچو وصفن اہداف دونا ہمدا کیفر بتا رہا رسول تک ہونا نہیں گے دین بھائی میرے اسلام مصیبت مولا کہ زیانال کا اور یہ یہاں آلے آبتے فاگنا تو مار اور دیوائی مارا وکا چا اللہ تے لیدی نیبرایی اپلتی اخلاق سکلے شا ماں خلاق سکر دارنگی اندوس علیہ السلام مہینو خورہ دریاز کی دوک شا نماز اے فریادوکا آو ماں خلاق سکر وقتالکان انجر مؤمنین سنچ مینو خلاق سکر ندارنگی ایتی پرما باوری کنے دے خلاق سو آجیر زنبی آوزی کرتے آیا علیہ السلام تاو گورا أو رو رو بقا لیکن کیا لگے اور بچی پتے حتا قرآن ذکر کئی دامبیاں آجزی و فریاد وہ سوزی مدار دے وے حضرت موسان نشو عبرائی نشو یا حقوب نشو یا یونس نشو علیہ السلام حتا سو نور مدار گردن نشیطان اول شمدہ دا دا انگے شیطان زدے بے یو جز یو سانگا یو سرکا دا مشریف پدر کیے جئی کی دیارت لا بابا سرحا بے چاہے او رنگے شفاعت چکے نبی علی اسلام بتایی انا اول من یشفاق حضیثی را دی او رنگے انت شفاعت بشوروکم او دا خدا اللہ در باقی سرو لکم او دا خوایا حندونا بشوروکم فایقاز لیا محمد ارفا را تک وشفاعت وشفاعت ماتا بولی اے محمد رضا اللہ صلی اللہ علیہ برم سر قردتا شفاعت شروع شاعت او شفاعت چکے نو قرآن کے شفا جی تم کی تبدت جی ایمان, جی ایمان دارے دلے. قرآن تو دا فتح دا فتح دا لگی؟ کہ دا مومن دے، خمجرن دے. کی اللہ او کی اور عبادت بنے آدم ع قبر کی عبادت نے کی دعا عبادت سے ندا قبر کی شبات ہو لو اور بابا عبادت میں بھی خمارا نہ دے سفارت ہے کہ وہی اور قرآن مولانا محمد رحمۃ اللہ علیہ نمبر تیئیس عبد الرحمان